سیدی اس ندی محبودی مجھ فدی مولائی اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محبت کا صاحب رحمۃ اللہ شاہ میری موج غم دے تیر کوئی کو سہارا پہاڑوں کجر آ کے کچھ سہارا نہیں ہے بجور آپ سارا نہیں ہےارا نہیں قد ہوتی موجے مسلسل نہیں کم ہوتی دے موسل سن میرے بہر غم کا گیا کوئی سارا نہیں ہے سیوات کو نہیں کوئی کسی ہم کار کوئی کا میری موجے سہارا نہیں ہے میری موجی بم کرنا پود نہ میری پو جم دے سہارا ہے میری پو جم دے سہارا ہے ساتے کوئی سہارا یہ سر اسی کا ہے جو آپ کا ہے یہ اب اسی کا ہے جو آپ کا ہے نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے یہ عطر اسی کا ہے جو آپ کا ہے نہیں آپ کا جو ہمارا تیرے کوئی سہارا جی سارا نہیں فر ہوتی دیس میں تذکر وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آکرت کے وطن اصلی کا تذکرہ کی تجدید کا طریقہ علم خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملکوز سنا کر آج کی مجلس ختم کرتا ہوں فرمایا تقویٰ بہت آسان ہے جیسے باغزو رہنا آسان ہے باغزو رہنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں اس کو پھر شاپ لہانا آتا ہی نہیں بلکہ یہ مانی ہے کہ جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر تازہ وضو کر لے کسی طرح جب تقواہ ٹوٹ جائے تو توبہ کر کے منتقل ہو جائے لیکن تقوا ٹوٹ جائے جان بوجھ کر توڑے نہیں جان بوجھ کر تقویٰ توڑنا اور عادت گناہ کرنا تو بہت بے جائیں بے حیائی بے شرمی اور حباثت ہے بہت ہی کمینی طبیعت کا آدمی ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا اس لیے تقوا جان بوجھ کر نہ توڑے بلکہ کبھی بشریت کا غلبہ ہو گیا اور گناہ کر بیٹھا تو اور بات ہے کیونکہ بشر میں تو شر لگا ہوا ہے کبھی شر غالب آ گیا نب سے مغلو ہو گیا اس وقت ہے کہ دو رکعت توبہ پڑھ کر سجتے میں خون جگر رو توبہ ایسے نہیں ہوتی جیسے عام لوگ کرتے ہیں خون دل رو ایسا رو کہ تمہارے آنسو میں تمہارا درد دل اور تمہارا خون جگر شامل ہو اس کے بعد آپ پھر متقل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ مواد فرما دیں گے کیوں اس لیے کہ خود فرماتے ہیں اس توفیر اور اس توفر امر ہے جو مزارے سے بنا ہے اور مظاہرے میں حال اور استقبال ہوتا ہے یعنی میرے بندوں سے حال میں کوئی گناہ ہو جائے یا آئندہ کوئی گناہ ہو جائے تو ان کے لیے اس تفروب ہے اور ربکم فرمایا کہ اپنے ربا سے معافی مانگ لو رب فرما کر یہ بتا دیا کہ پالنے والے کو محبت ہوتی ہے وہ بہت جلد معاف کر دیتا ہے اسی لیے ماں باپ جلدی معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پالتے ہیں اور اصلی پالنے والا تو میں ہوں مجھ سے معافی مانگو مایوس نہ ہو انہوں کا نہ میں بہت بخشنے والا ہوں لیکن گناہوں پر جری ہونا یعنی بہادری سے گناہ کرنا کہ پھر توبہ کر لیں گے گناہوں پر جری ہونا اور توبہ کے آسرے پر گناہ کرنا ایسا ہے جیسے افریقہ کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مرہم ہے اگر جلنے جلے, جلے پر لگا دو تو آرلا چھالا اور جلنے کا زخم فوراً اچھا ہو جاتا ہے آپ مرہم کی وہ ڈبیا لے آئے اور بیوی سے کہا کہ بیوی بی صاحبہ آپ آج آگ میں ہاتھ جلا لو ہم مرہم بہت ہی لائے ہیں تو بیوی بی کہے گی کہ میاں آپ ہی آزما آزمانے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں بہت سے بیوقوف اور گدے نما انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جری نہ ہو اگر اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا تو ساری بدماشی ناک کے راستے سے نکل جائے گی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے انتقام سے بچائے گناہ سے بچنے میں پوری کوشش کرو کوشش میں کمی نہ کرو نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے اے اس سے کچھ بھی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبا کبھی تو دبا بعض لوگ نفس کے سامنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال دیتے ہیں کہ آ بھائی مجھ کو مار لے گناہ ان کے سامنے آیا اور انہوں نے منہ کالا کر لیا بلا ایمان والے ایسے ہوتے ہیں یہ تو حرام کام کرنے والا فاسد بدماش اور نفس کا غلام ہے اس لیے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرو جان کی بازی لگا دو کہ ہم سے گناہ نہ ہو کیوں اس لیے کہ گناہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے پوری کوشش کرو کہ نہ آنکھ خراب ہو نہ دل خراب ہو کوئی گناہ نہ ہو لیکن اگر کبھی مغلوب ہو جاؤ تو اللہ سے مایوس بھی نہ ہو پھر توبہ کر لو توبہ کر کے پھر مستعد ہو جاؤ توبہ سے آپ پھر متقی ہو گئے پھر اللہ کے پیارے ہو گئے تو یہ ایک لمحے میں فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے کافر کو مسلمان دشمن کو دوست فاص کو بنا دیتی ہے ایک لمحے میں فرش سے, عرش تک پہنچا دیتی ہے فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے کافر کو مسلمان دشمن کو دوست اور فاسف کو بنا دیتی ہے تفسیر ربنا ظلمنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتل وقت ہی کلیمات حضرت عدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات لے لیے وہ کیا کلمات تھے حضرت علامہ آلوسی مفتی بقور مفتی بغداد نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ وہ کلمات ربنا من رب کا عطا کردہ مضمون کیسا ہوگا جن کو معافی دینا ہے انہی کا مضمون ہے بعض نادان اور گفتاخ لٹریچر نویز سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی حالانکہ ان سے غلطی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ جو عالم السرائے عالم السرائر والبواطن ہیں یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں جو سینوں کے رازوں سے باخبر ہیں وہ فرما رہے ہیں فنسی کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے ولم نجد لہو آزما نکیرہ تا نفی ہے جو فائدہ عموم کو دیتا ہے یعنی معاشیت یعنی گناہ کا کوئی عزم ہم نے ان کے اندر نہیں پایا ہم نے جو آسا آدم فرمایا ہے اس کی تفسیر نسیح آدم ہے عسیان مانی نسیان کے ہے میرے شہر پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب عسیان مانی میں نسیان کے تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسا آدم کیوں نازل کیا یعنی نسیان کو عسیان سے کیوں فرمایا گناہ کیوں فرمایا فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قبو مرتبت اور بلندی شان دکھانے کے لیے تھا کہ ان کا درجہ ہمارے نزدیک اس قطر بلند ہے کہ ان کے انشیان کو بھی ہم احتیاان سے تعبیر کرنے لیں جو جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کی شان عظمت اور شان محبوبیت کی وجہ سے ان کی معمولی سی چوک کو بھی مالک بہت اہمیت دیتا ہے یہ ان کے مقرب اور محبوب ہونے کی دلیل ہوتی ہے اس لیے جو نادان احسیاان کی تفسیر نشیان نہیں کرتے ان کو تفسیر کا حق نہیں ہے جس کو اتنی سمجھ بھی نہ ہو کہ قرآن سے رباغ ہو باقاعن پاک کا ایک جزو دوسرے جز کی تفسیر کرتا ہے آسا آدم اور کی تفسیر فنسیا ولن نجد لبو آزما ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے ان سے ارسیام کا انتقاب نہیں ہوا تھا بلکہ ان کو نسان ہو گیا تھا عزم معاشیت کا کوئی ذرہ نافرمانی کا کسی قسم کا ارادہ ان کے قلب میں نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ خود آسا آدم کی تفسیر نسیحت فرما رہے ہیں تو نالک جاہل اور گمراہ ہے وہ شخص جو ان کے نسان کو ارشیاان سے تعبیر کرتا ہے اور ربنا ظلمنا ان حسنہ کے کلمات صرف آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھے تمام بدوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہے بابا کی میرا اولاد کو ملتی ہے یا نہیں لہٰذا قیامت تک آنے والی اولاد آدم کے لیے ربنا غلامہ میراد ہے کہ جب تم سے پتہ ہو جائے گناہ ہو جائے اور تم سے گناہ ہوں گے کیونکہ تم معصوم نہیں ہو تو تم اپنے بابا کی طرح رو جو معصوم تھے اور وہ اپنی بھول پر اتنا روئے تھے تو تم تو گناہگار گار ہو پھر تم کو کتنا رونا چاہیے اللہ سید محمود رحمت اللہ سید علامہ فتح آدم وی کلیمات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن شریف محاورۂ عرب پر نازل ہوا ہے لہذا جب کوئی مہمان بہت دن کے بعد ملتا تھا اور بہت دور سے آتا تھا اب لوگ کہتے تھے کہ چلو بھائی تلقی کر لیں لہذا تلقی سے معلوم ہوا کہ اس وقت آدم علیہ السلام مقامِ بودھ میں تھے ان کلمات سے ان کی دوری حضوری سے تبدیل ہو گئی اور علامہ آلوسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا دامن کھلا ہوا ہے کہ ربنا غلط کہہ کر وہ اپنے مقامِ بودھ کو مقامِ قرب سے تبدیل کر لیں مقامِ دوری کو مقام حضوری سے بدل بدلیں اللہ تعال جانتے ہیں کہ ہمارے بندے کمزور ہیں ان سے فتح ہوں گی اسی لیے اللہ تعالیٰ اس توفیر کا حکم دے رہے ہیں کہ ذوق بشریت کی وجہ سے تم سے بار بار فتائیں ہوں گی اس لیے بار بار استغفار کرو اس توفیروں کے حکم میں تجدد استمراری کی شان ہے کہ ہمیشہ تم سے فتائیں ہوتی رہیں گی مگر کسی کی مکرو ہمیشہ تم سے فتائیں ہوتی رہے گی مگر کسی کی مقرور تک کسی کی حرام تک لہٰذا ربنا زلنا سے اپنے مقام بہت کو مقام قرب سے تبدیل کر لو مگر توبہ تو توبہ کی طرح سے کرو کہ جگر کا خون اپنے آنسو میں شامل کر دو در مناجاتم دونے جگر اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ میری مناجات میں میرے جگر کا خون دے لیجیے اور مولانا رومی کس ڈر سے فرماتے ہیں ہر, کجا, ہر کجا بینی پر پس یقینی دا کہ آن اے دنیا والوں جہاں کہیں روئے روی زمین پر خون پڑا دیکھنا یقین کر لینا کہ جلال الدین ہی روا ہوگا کیا کہوں اس شعر کو جب پڑھتا ہوں تو دل رونے لگتا ہے روتے ہوئے فرمایا کہ کیا رونے کا جذبہ تھا دین بہت میٹھا بہت لذیذ ہے مگر اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت سے ورنہ خود معلوم ہوتا ہے اولیاء اللہ کی صحبتوں کی برکت سے دین کی لذت اور مٹھاس کا اطراک ہوتا ہے بھلا بتائیے جو اللہ گندوں میں رس پیدا کرتا ہے ان کا نام میٹھا نہ ہوگا اگر اللہ تعالی گندوں میں رس نہ پیدا کرے تو ساری دنیا شکر سے محروم ہو جائے جو گندوں میں میٹھا میٹھا رس پیدا کرتا ہے اس کا نام کتنا رسیلہ ہوگا ارشاد فرمایا کہ ربنا لنا میں مؤفرت کی درخواست ہے لہذا جب مؤفرت اور بخش ہو گئی تو درخواست کی کیا معنی ہے حضرت عکیم علمت کا ایک غیر مقبوع مضمون بیان کر رہا ہوں حضرت تعبیر رحمۃ اللہ علیہ اور میرے درمیان صرف ایک واسطہ ہے اور وہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں اس وقت موجود تھے جب حضرت نے فرمایا کہ موفرت کے بعد رحمت مانگنے میں چار حکمتیں ہیں فرمایا کہ چار نقصانات گناہ کرنے سے ہوتے ہیں رحمت کی درخواست میں چاروں نقصانات کی تلاشی کی درخواست <تصفح> تفصیل لکھیے اور کل پڑے گی اور اس میں حضرت بالا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اور بھی اشاعت فرمایا ہے یہ مزکون کی کہ رب فروغ فیر العظم جب اللہ سے موفرت مانگی اب رحمت کیوں مانگ رہے ہیں اس لیے کہ استحفار کرنے سے تو مغفرت ہو گئی بخش ہو گئی گناہ ہو گیا ماضی کی تلاشی ہو گئی لیکن آگے اللہ کی رحمت کی برخواست کر رہے ہیں کیونکہ جو شخص اللہ کی رحمت کے سارے میں ہوگا گناہ سے وہی وہ بچ سکے گا تو گزشتہ گناوں کی تلافی استغفار سے ہو گئی اور رحمت کے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ رحمت کا سایہ دے دیجیے تاکہ آئندہ ہم یہ ہم یہ بے حیا یہ بے غیرتی کے کام نہ کریں اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے سکھلایا پہلے منفرد منگوائی اس کے بعد رحمت منگوائی کہ ہمارے رحمت کی درخواست کروں تاکہ پہلے جو گناہوں کی معافی ہو گئی لیکن آئندہ بھی تو گناہ ہوں گے اس کے لیے اللہ کے رحمت کا سایہ مانگو تاکہ گناہ سے حفاظت ہو جائے اور اس کے علاوہ یہ چار فائدے اور استعفال کے لکھے تفصیل کی ادوی کی اور کل پر کر سکتا ہوں پہنچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ